ہاں تشریف رکھیے جیسے آپ افسران جب بینک کے آڈٹ کے لیے جاتے تو بینک آپ کی ضیافت کرتی شریعت نے ایک اصول رکھا ہے جب تک کہ نسے قطعی سے کسی کا معلوم نہ ہو کہ یہ حرام ہے تو اصل شے میں اباہت ہے جب تک کہ یہ سو فیصد معلوم نہ ہو کہ یہ حرام کے رقم سے کھانا کھلایا جا رہا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اہل تقوا کے لیے گزشتہ بھی ہم نے اتوار کو آپ حضرات نہیں تھے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تقوے کا اعلی مقام یہ ہے کہ اس سے بچا جائے مثال کے طور پر میں جس وقت روئے تہلال کمیٹی میں تھا تو اس کا اجلاس ہوتا تھا حبیب بینک کی تیئیسویں منزل پر تو اب یہ حبیب بینک نے جتنے بھی رویت ہلال کمیٹی کے حضرات ہوتے تو ان کی ضیافت کا انتظام انہوں نے رکھا اور خصوص کے ساتھ روزہ انتیسواں روزہ تو اس زمانے میں چیئرمین تھے حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر علی صاحب نعمانی مرکزی روئےت ہلال کمیٹی تو ہم یہی کرتے کہ جب وہ ضیافت کرتے ہم اپنی کھجور اور ضروریات اپنے ساتھ لے جاتے اس کے کھانے سے بچتے کہ لوگ یہ کہیں گے آپ کہتے ہیں کہ بینک کا سود آرام ہے وہاں جا کے تو افطاری اڑا رہے تھے اور ہمیں کہتے ہیں کہ ناجائز اس لیے بچنا بہتر ہے اور آگے کپڑ دیجیے